کلو اشوہنی تم چم ان سے کہا جائے گا تم لوگ دنیا میں جو نیکمال کرتے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو